حبيبك يا حبيب الله صلى والسلام عليه عليك يا نبي الله صلى الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله صلى الله نويت سنة الاعتكاف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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا اللہ تقی الدین ابو محمد عبدالسلام علیہ رحمۃ رب, رب العام فرماتے ہیں میرے بھائی ابراہیم کے گلے میں خنازیر یعنی گلتیاں ہو گئی تھی شدت درد کے سبب بے قرار تھے باب میں سرکار نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم بیماری کے سبب سب تکلیف میں ہوں فرمایا تمہاری فریاد سن لی گئی ہے الحمد وجل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میرے بھائی کو شفا حاصل ہو گئی سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد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 آج شب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کرم فرما دیا میں نے جان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ گناہ کے پاس ہی سے ہو کر آپ کو نوازنے کے لیے اوپر کی منزل پر جلوہ آ ہوئے تھے الحمد للہ احسان ہی اس کے بعد محبوب رب العزت تاجدار رسالت شہن شاہ نبوت منبع جود و سخاوت سرابا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہم دونوں روبہ صحت ہو گئے مریضانے جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم بھر میں مریضانے جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم میں خدارا درد کا ہو میرے درما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سید شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میرے کندھے پر برس یعنی کوڑ کا داغ پیدا ہو گیا الحمد للہ خواب میں جناب رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تو میں نے اپنے مرض کی شکایت کی سرکار نام صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دست شفا پھیرا صبح جاگا تو الحمدللہ للہ یہ سب کا نام و نشان تک نہ تھا مرض اشتیاح کی ترقی سے ہوا ہوں جا بلب مرض اشتیاح کی ترقی سے ہوا ہوں جا بلب مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں علی الحبیب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 وہ رات میں نے انتہائی کربو استراط کی آلم میں گھر کی چھت پر گزاری اور گڑ گڑا کر بار خدا بندی الزلہ میں دعائے شفا کی جب سویا اور ظاہری آنکھ بن ہوئی تو دل کی آنکھ کھل گئی الحمد للہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی میں نے کی یا رسول اللہ عز و اللہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم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 یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے صرف اللہ السم وجلہ ہی شفا دینے والا ہے مگر ان حکایات کو سن کر بس سے آتے ہیں کہ کیا اللہ السم اجلّہ کے علاوہ بھی کوئی شفا دے سکتا ہے بے شک ذاتی طور پر صرف اور صرف اللہ السم وجلہ ہی شفا دینے والا ہے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 ایک ذرہ بھی کوئی کسی کو اللہ السل وجلہ کی عطا کے بغیر نہیں دے سکتا ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء علیہ السلام و رحم اللہ تعالی جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ محض اللہ عز کی عطا سے دیتے ہیں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 انچاس اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے ان شاء اللہ کی جڑ کٹ جائے گی اور شیطان ناکام و نامراد ہوگا سناتی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا و وسلام کے مبارک قول کی حکایت کرتے ہوئے پرانے پاک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنسل ایمان اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھوں اور سپید داغ والے یعنی کوڑی کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ, عز و جل اللہ کے حکم سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا نام علیہ سولا والسلام صاف صاف فرما رہے ہیں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 غور کرنے کی بات ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی علیہ سلاۃ وسلام کی یہ شان ہے تو آقا عیسیٰ سردار انبیاء میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی شان عظمت نشان کیسی ہوگی یہ یاد رکھیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم جمی مخلوقات اور جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے کمالات کے جامع ہیں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 حفاظت کے لیے کڑنے گناہوں سے نفرت کرنے اور پابندی سنت بننے کا ذہن بنے گا اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنا لے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی ساح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کے لیے مدنی کافیوں میں سفر کرنا ہے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 جزواللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهلو یا رب مصطفی عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بطفل مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما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 یا اللہ عجل ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ علسلہ ہمیں مدنی نعمات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ السل تمام مسلمانوں کو بیماریوں قرض بے روزگاریوں بے جا مقدمہ بازیوں بے اولادیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما <سلیق> یا اللہ جل اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ اسل ہمیں دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسل زیر گمبد خضرہ جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شہادت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 کر دے پوری آر سو ہر بےک سو مجبور کی وسلیم تسلیم سلسلوں سلام عالی گیا رسول اللہ وبحال ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ مدنی حلقے کا سلسلہ جاری ہے میں شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم ہوں نے ہمیں جو مدنی انعامات کا رسالہ آتا فرمایا ہے آپ اس میں فرماتے ہیں کیا آج آپ نے کنز المان شریف سے بما ترجمہ و تفسیر تین آیات تلاوت کی یا سنی تو آئیے میٹھی اور پیاری اسٹائم وائیو اور مدین چینل کے ناظرین تین آیات بما ترجمہ و تفسیر توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم اللہ عدل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا قل ان اتاكم عذاب اللہ تم فرماؤ بلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ عضل کا عذاب آئے اچانک جس کے آثار و علامات پہلے سے معلوم نہ ہوں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 ہم نہیں بیچتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے ایمانداروں کو جنت و ثواب کی بشارتیں دیتے اور کافروں کو جہنم و عذاب سے ڈراتے فمن تو جو ایمان لائے اور سمرے یعنی نیک عمل کرے فلا خوف عليهم ولا ذي يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يبثهم العذاب بما كانوا يفقون قل لا أقول لكم عندي خذائل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 لاقور فرمانا بطریق توازو ہے میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے اور یہی نبی کا کام ہے تو میں تمہیں وہی بتاؤں گا جس کا مجھے ارن ہوگا وہی بتاؤں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی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 وَالَّذِينَ يَخَافُونَ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَنِ النَّارِ ۚ فَبَشِّرْهُم بِجَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَقْرُ رَبَّهُمْ يُرِيدُونَ <وَدُوحَا> تو کیا تم غور نہیں کرتے اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب آزا افضل کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ عزاضل کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی اس امید پر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 تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں سب کا حساب اللہ تبارک وطانہ پر ہے وہی تمام خل کو روزی دینے والا ہے اس کے سوا کسی کے ذمہ کسی کا حساب نہیں حاصل معنی یہ کہ وہ ذائب پکارا جن کا اوپر ذکر ہوا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 یا ادا رحم فرمو سفا کے واسطے یار سو لا کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلے مشکل حل کر شہر مشکل خشا کے واسطے کل ہے رد شہر کربلا کے پاس تھے سید سجاد کے صدقے کے مث رکھ مجھے علم حق دی واقر علم خدا کے واسطے صرف ساد کا سد ساد اسلام کے بے راضی ہو ہوتا اور رضا کے واسطے مارو کو سری مارو فل خود سری جس جل جل نے کے واسطے بہر شبلی شیر حس دنیا کے پھل سے بچا ایک عبد واحد بیری آ کے واسطے بل پر کا صدقہ ہم کو خشک ساج بلحل اور گوسائی دے ساجا کے واسطے قادری کر پادری رکھ پادری اشا پادری کر عادری رکھ پادری میں اٹھا قدر حد قدرت با کے واسطے حسن لہذسل بلداجے لسورا بھی صالح سا سال صالح منصور دیہیا دے دین مہیے جا جا کے واسطے علوم سنو باہ موسا حسن احمد بہا کے واسطے میرے ابراہیم مجھ پر پڑ ہم گلزار کر دیکھ دے داد نکاری بادشاہ کے واسطے دل کو دیا دے رو ایماں کو جما یا مولا جمال الاولیاء کے واسطے ریم محمد کے لیے روزی کرمد کے لیے اللہ سے کے واسطے دیر و دنیا کے مجھے برک دے برد سے عشق حق دے عشق عشق کے واسطے حب اہل بیت دے آرے محمد کے لیے سر شہید عشق ہمداد کے واسطے دل کو اچھا تل کو سترا جان کو کلور کے اچھے پیارے شمس دی بدر رلا کے واسطے دو جامے آدی میں آنے رسول اللہ حضرت آنے رسول مقتدا کے واسطے عطا احمد رضائے احمد قرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے کور دیا کر سب کا کچہرا حضر میں ایک مریا اس اور پیرے میرے باپا کے واسطے احینا فتنی سلام سلام اور ری اب دو سلام اب دے رضا کے واسطے عشق کے احمد میں عطا کر چشمے تر سو جی گئے یا خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے سب کا زی چھے عل عز علم آیا کا معامل افواہ مجھ بے نوا کے واسطے بجاہ نبی امین سلم تالا علیہ وسلم خوشے پن سپنا ہو بچا یا عیدا